خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.شہیدِ اسلام صورت کاریہ زجر و تخفیف کے بعد تخفیف و خروی خلاصہ احوال قیامت انجام پر یہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الکاریہ تم الکاریہ احوال قیامت یہ رب تو آپ نے پڑھ لیا ہے الکار من کھڑ کھڑانے والی یہ بڑا حادثہ ہو نا بڑا حادثہ تو آپ کے کانوں کو کیا کر دیتا ہے کھڑ کھڑا ہے دل بھی متاثر ہوتا ہے کھڑ کھڑا والی کیا ہے کھڑ کھڑا والی یہ استفام کس کے لیا ہے تحویل کے لیے ہونا کی بیان کے لیے کس چیز نے جترایا تو اس کو کیا ہے کھڑ کھڑگانے والی وہی قیامت مت ہے یوم یقون اللہس کیفیت کار یا جس دن کے ہو جائیں گے لوگ مسل پروان پراگندا کے جیسے پروانے ہوتے ہیں شما پہ پر پراگندہ نہیں ہوتے ایسے پریشان پھرتے ہوئے ہیں یہ اثر اول لکھو پہلا اثر یہ ہوگا کہ انسان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے پراگندہ بدتکون اور جبال نمبر دو اور ہو جائیں گے پہاڑ مسل رنگین اون کے جو کہ دھنی ہوئی ہو آپ کے ہاں اون تو نہیں دھنی جاتی عرب والے دھنتے تھے آپ کے ہاں کیسے دھنتے کو ہیں وہ کپاس کو کپاس دیکھو کہیں دھنی جا رہی ہو نا تو ایسے اڑتی ہے کافی ہو جائیں گے پہاڑ میں سے رنگین اون دھنی ہوئی کہ فامبا منساکرات وہی انجام ہے متقین کا وہ شخص کے بھاری ہوں گے اعمال اس کے موازین کے کتنے معنی ہیں جی دو موزون کی جمع بناؤ تو امبال میزان کی جمع بناؤ تو تولیں بھاری ہوں گے یہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہو وہ عیش پسندیدہ میں ہوگا انجام مجرمی بہت شاہ کے حلقے ہوں گے امبال اس کے یا تولیں فاؤ بہو حاویہ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی حاویہ دو زخ کا نام ہے اور کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے وہی دوزخ نار الحامہ آتش سوزاں اس کا معنی کیا کرو جی آتا سے سوزا یہ حاویہ ہے بمان ماہبات گرنے کی جگہ او گہری جگہ ہو نا اس لیے اس کا نام ہاویہ رکھا گیا شہید اسلام -e ڈاٹ کام